وعنا يا نور نبی رحمت شفیع احمد مالک جنت صاحب رحمت اللہ کے فرمان اغمت نشان کا مفہوم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا حبیب انا محمد وبرکہ جی جناب ایک بار پھر حاضر خدمت ہے مدنی چینل کا سلسلہ لے کر ایک حدیث ایک سبق انوار حدیث سے مالا مال اور سرکار علیہ السلات وسلام کی پرکیف پر حکمت اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے مالا مال مدنی پھولوں سے انرچڈ یہ سلسلہ ایک بار پھر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہوگا حدی شریف آج کون سی ہے اور کیوں چنی گئی ہے اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملے گا کس کس نظر سے کس کس انداز سے اینگل سے اس حدیث شریف کو دیکھ کر کیا کیا سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں سارے سوالات کا جوابات لینے کے لیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف آئیے مل کر مرحبہ کہتے ہیں سالن مرحبن ماشاءاللہ. کیا حال ہے مفتی صاحب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. آج کیا سلیکٹ کیا ہے مفتی صاحب اور کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے روشنی ڈالیے گا الحمد رب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ عب من اماں بادشیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے ماشاء اللہ اور کیوں کا جواب وہی ہے کہ سیکھنے کے لیے ما شاء اللہ نبی اکرم علیہ صلاح السلام کی جو تعلیمات ہیں اسے حاصل کرنے اور آگے پہنچانے کے لیے ما شاء اللہ یہ کیوں کا جواب ہے جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ایک سے زائد جگہ پر نقل کیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی مسلم شریف میں سے درج کیا مرحبن ماشاء اللہ اور بہت سارے محدثین نے اسے نقل کیا اوکے اکثر محدثین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب کے ایک سے زیادہ بزرگوں سے یہ روایت کی گئی ہے جی روایت تو اس چیز کی بھی کوئی خاص امپورٹنس ہے یہ بھی اس کو کوئی اسپیشل ایج دیتی ہے صدی شریف کو نبی اکرم علیہ صلاحسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی ٹھیک ہے اس وقت ممکن ہے بہت سارے صحابہ اکرام علی مرضمان موجود تھے हم, हم اب تمام صحابہ پہلے دنیا بھر میں ٹھیک ہے کوئی مدینہ منورہ میں مقیم رہا جی جی کوئی مکہ المکرمہ میں رہا ٹھیک ہے کوئی کوفہ چلا گیا بہتر کوئی کسی اور خطے میں ٹھیک اب ان سے سنی مختلف قسم کے لوگوں نے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اب یہ جو ائمہ مہدسین ہیں جی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں ستا کے جو ائمہ ہیں جی یہ چوتھے پانچویں واسطے سے عام طور پر روایت لیتے ہیں اس چوتھے یا پانچویں آدمی سے سماپت کرتے ہیں جنہوں نے فردن فردن صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے نبی اکرم علیہ بلن سے بلن سنا ہوتا ہے ٹھیک جتنے بھی اصحب حد... حدیث ہیں جی ان کی سب کی سن دیکھی ہوتی ہے अच्छा ایسا موسم ہوتا ہے اچھا اچھا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شروع کے لوگوں کے اسناد مختلف ہوتی ہیں اچھا جیسے امام بخاری نے سنا امام مسلم نے کسی اور سے سنا ہوگا ٹھیک مثال کے طور پر ایک صاحب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ چین سے چل رہے ہیں وہ نہیں اور ایک حضرت چین سے چل رہے ہیں جی اور حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ سے ایک مثال ہے ایک کسی صابی نے سنا ٹھیک ہے حضرت ابن عمر سے حضرت نافے نے سنا ٹھیک ہے اب حضرت نافے سے سننے والے چار پانچ افراد اچھا اچھا اچھا یہ چار پانچ افراد بھی مختلف ہو جاتے ہیں الگ چار صابئین اور تباہ تابعین بھی مختلف ہو جاتے ہیں تو یوں جو ہے مختلف صنعتیں اور یہ صحت احادیث اور یوں سمجھیے کہ احادیث کے نتیجے میں علم الرجال وجود میں آیا Hmm. اس میں افراد کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے oh. کون افراد ہیں کس لیول کے ہیں حافظہ کیسا ہے ان کی سیرت کیسی ہے کردار کیسا ہے جو محدث بتا رہے ہیں کہ میں نے اس سے سنا اس کا اور اس محدث کا زمانہ ایک ہے اچھا پتا چلا کہ اس کا انتقال ہوا ہے محدث کا دوسری صدی میں जी जी. اور وہ جو راوی ہے وہ دو... پہلی صدی کے ہیں اچھا اتنا ڈفرینس ہے بیچ میں کہ پاسبلٹی بنتی نہیں نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت سارے اصول ایسے ہوتے ہیں کو پرکھا جاتا ہے آپ کی بات سے ایک اور سوال اچانک دماغ میں اس طرح سے اچلا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ اسماعل اجال کا علم اجاد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تو یہ علم نہیں ہوگا تو گویا یہ مسلمانوں نے ہی یہ سائنس یہ جو علم ہے یہ مسلمانوں کی ماشاء اللہ کہ لاکھوں لوگوں کے احوال کتابوں میں محفوظ اچھا وہ بھی اسکالر ہی ہوں گے اچھا اچھا موسٹلی اتنے سکولر, امت نے کیے اسکالر محفوظ ماشا اللہ ہیں ماشاءاللہ شیرت ان کے صدیوں سے محفوظ ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ مرحبا جی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا جی اور اس طریقے سے ہم نے گزشتہ جو سلسلہ کیا تھا ٹھیک ہے اس میں جو حدیث کا انتخاب کیا تھا اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا جی جی جو وقوف پذیر ہوا تھا پچھلی امتوں میں ٹھیک ہے بن اسرائیل میں وہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو واقعہ جو حدیث آج بیان ہونی ہے جی جی اس میں بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے اچھا ہو رہا ہے اور اس حدیث کو محدثین قسط الغار کے نام سے مسوم کرتے ہیں قسط الغار قسط الغار پچھلی امتوں کے تین افراد ایک سفر میں تھے اور انہیں کچھ مشکلات آئیں اور مشکلات کس طرح دور ہوئی صلی دو صل اللہ علیہ وسلم نے خرج سلاخت نفر یمشونا تین افراد جا رہے تھے خابل متھر بارش آ گئی فدخلو سی غار سی جبرن تو ایک پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی Oh. فن حد عليهم علیہ جب یہ غار کے اندر چلے گئے تو جی ایک بہت بڑی چٹان آئی اور اچھا. چٹان میں غار کا منہ بند کر دیا کال فکال اباد لن ادرو ادالی عمل امل تم ہو اب پریشان ہوئے کیا, کیا, کیا جائے فحی. کوئی راہ نہیں کوئی سبیل اور تدبیر نہیں اب ان میں سے ایک دوسرے نے کہا کہ چلو اللہ تعالی کے بارگاہ میں اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیتے ہیں جو زندگی میں کوئی نیک عمل ایسا یاد ہے کہ جس میں خلوص کا پہلو بہت غالب تھا اس کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں اللہ بہت اب یہ تینوں افراد اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے فقال احد کان علی ابان شیخان ایک کہتا ہے کہ اے ربل میرے والدین بوڑھے تھے فقن تو اخرجو فرآم اجی فل فجی بال خلاب کہ میں بکریاں لے کر صبح صبح چلا جاتا تھا پھر گھر آتا دودھ ہوتا اور اس دودھ کو لے کر سب سے پہلے ف آتی بی اپنے والدین کے پاس لے کر آتا مرحب یش ربا نے سما عسکی اسبیتا و و سب سے پہلے والدین کو پلاتا جب میں اپنے چھوٹے بچے کے پاس آتا اللہ اللہ اہل خانہ کے پاس اور زوجہ کے پاس آتا پھر وہ دودھ انہیں پیش کرتا یعنی والدین کو دیتے تھے بلا شکر پہلے وہاں آتے تھے فہ تصب تو لئی لطن فجی ط عضا مار اسی طریقے سے ایک رات جب میں آیا تو میرے والدین سو گئے تھے اعلیٰ فریش طرح میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں اچھا دودھ ان کے ہاتھوں میں ہے ماشاءاللہ اللہ تو سبھی یہ تو یہ تو داغ رجلی اور بالکل ان کے قدموں میں ہی ان کا بچہ بھی رو رہا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا یعنی ان کی جو صاحب ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے قدموں میں مطلب بلا کر یہ کھڑے ہیں جی جی قریب ہی جو ہے وہ رو رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ دودھ اپنے والدین کے لیے لے کر کھڑے ہیں محدثین نے اس بات پر سلام کیا کہ اگر تو یہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا تھا تو انہیں بچے کو ہی پلانا چاہیے تھا اچھا لیکن دودھ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوگا اچھا اچھا رونے کے مختلف اسباب میں رات کو بچہ دیتا ہے تو انہوں نے بچے کی توجہ نہیں کی اور والدین کب بیدار ہوں اور کب یہ دودھ پیش کریں خلوص دل کے ساتھ یہ کھڑے رہے ان کا مطلب فوکل پوائنٹ جو تھا فوکس تھا وہ والدین والدین کی عظمت اور ان, کی ان کی کے ادب کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت پلم یزل ضالی کا دا بھی میں اسی طرح کھڑا رہا وہ اسی طریقے سے آرام کرتے رہے مم. حتیٰ تلا الفجر یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے صحیح. اللہم ان اللہ ففرج عنا ان فالتو ظال السماء عرض کرتے ہیں اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول مم. ہے اور اللہ اگر تو تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے صرف یہ تیرے غذا کے لیے کیا آئے آئے آئے تو ہم سے اس تنگی کو دور فرما دے اللہ ہم آسمان کا منہ دیکھ سکیں کالا پوری جان چٹان تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے وہ کال اللہ خرو اللہ تعلم انی کنتوں ہبو ام وطن دوسرے نے اب اپنے عمل کو بیان کرنا شروع کیا اے اللہ تیرے جی علم جی میں جی ہے اے اللہ تیرے علم جی میں جی ہے کہ میں اپنی ایک کزن کو بہت زیادہ چاہتا تھا جی اشدیما ہب رج المسا جو ایک معاشقہ ہوتا ہے مرد کا عورت کے ساتھ وہ کیفیت جی جی میں تاری تھا فقالت لا تالی کا منہا حتہ تو اتیا ہا میں دینار فسائی توفی ہا ح تو ہا تو وہ عورت کسی پریشانی میں مبتلا ہوئی اللہ اللہ اور اس نے یہ تقاضا کیا کہ مجھے جب تک سو دینار نہیں دو گے میں اپنے آپ پر جو ہے وہ قابو نہیں دوں گی میں نے کسی طریقے سے سو دینار کا بندوبست کیا فلما کا اللَّهُ اللَّهُ <تصفيق> تو وہ عورت جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ مجھے نصیحت کرتی ہے یعنی <تصفيق> یہ قادر تھا جو یہ کرنا چاہتا تھا اس پر کہ اتَّقْ الله اللہ سے ڈر اور بغیر راہ کے اور بغیر جواز کے وہ کام نہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے یشف عرض کرتا ہے فقن تو و ترق اے لاہ میں وہاں سے اٹھ گیا اور اس عورت کو چھوڑ دیا فن کن تتا عالم انی فالتو ضالق اوجھا ففر جانا فرجتن تو اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا کچھ عادگی فرما دے اللہ تو کالا فراجان ہوں چٹان تھوڑی سی اور ہٹ جاتی ہے اللہ سلسینی جتنی پہلے آٹے تھی اتنی اور ہٹ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ کال لاخرو اللہ کن تعلم منظورت ان کنت تعلن انی من تو ہوں وبا ذا خوا فحمد تو ہوں تشترئی تو من ہوں بکرن را سمجا تیسرا شخص کہتا ہے اے مول کریم میں نے چند اشخاص کو مزدوری پر رکھا سب کی مزدوریاں دے دی ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا جی میں نے اس مزدوری کو بڑھایا اس سے گائے کے ریوڑ وغیرہ خریدے پھر جب وہ آیا سم لگا یا میرا حق مجھے دیجیے فقلتو انت بکر و راہ تو ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو چکا تھا ایک پوری وادی ہو چکی تھی تو میں نے کہا کہ سب تیری ہی جا لے جا فکالا مذاق کرتے ہو میرے ساتھ کال فکل ماں استا ولا کن نہا لکا میں مذاق نہیں کر رہا یہ واقعتا تیری ہیں اللہ کنتا فالتو ضال قبطی کا فرج انا فکشف تو یہ شخص کرتا ہے کہ مولا کریم اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میں نے تیری کیا کشادگی فرماتے تو حدیث میں یہ ہے کہ چٹان بالکل ہٹ جاتی ہے اور یہ افراد کی موت عملی طور پر یقینی ہو چکی تھی جو واقعات معاملات ہوتے ہیں صحیح عادتن یقینی ہو چکی تھی لیکن ان افراد کی دعا اور اپنے اعمال کا واسطہ دینے کی بنا پر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشکل ان پر آسان کی اور اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات, نجات بکشی ما یہ حدیث پاک امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جن الفاظ سے درج کی ہے جی جی وہ میں نے عرض کی, اس عرض کی اب اس حدیث سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے جی جی وہ یہ کہ نیک عمل ہم برے وقت پر کام آتا ہے یہی کہ نیک عمل کڑے وقت پر کام آتا ہے مشکلات کے وقت کام آتا ہے یہ بات اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو سیکھنے ٹھیک ہے اور بلا شبہ انسان کی جو نیکیاں ہیں جی ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ مشکلات آ جائیں تو نیکیاں شروع ہوتی ہیں امتحان آ گئے تو طلبہ جو ہے نماز پڑھنے لگ جائیں گے نماز میں لگ جائیں گے بیماری آ جائے تو عبادتیں شروع ہوتی ہیں مشکلات آ آ جاتے ہیں قرضہ قرضے دار جو ہے وہ قرضہ نہیں دے رہا है है پیسے پھنس گئے ہیں دیوالیاں ہو گئے ہیں ہاتھ کا شکار ہو گئے ہیں تب جا کر جو ہے رجوع اللہ کا معاملہ ہوتا ہے لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں یقینی طور پر ایسے مواقع پر عبادت کے تقاضے مزید بڑھ جاتے ہیں نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے لیکن اصل یہ ہے کہ بندہ آسائش کے عالم میں سہولت کے عالم میں صحیح, صحیح نارمل زندگی کے اندر اعمال سے جینا چرائے ایک امال کرتا رہے سب سے پہلے فرائض اس کے بعد واجبات اور پھر نفلی عبادتیں ماشاء اللہ یہ جو عمل ہیں اس کے یہ اس کے کسی بھی کڑے وقت پر کام آ سکتے ہیں ما شاء اللہ اور آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ ایک حدیث مبارکہ میں طویل جی حدیث بات جی ہے اچھا لیکن اس کے ایک الفاظ یہ ہیں جی جی کہ نبی اکرم علیہ علی والسلام نے ارشاد فرمایا تار رف الا اللہ رقا یا عارف کہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر نارمل زندگی میں اچھا تعلیم جی میں آسائش جی میں اللہ تعالیٰ تری مشکلات آسان فرمائے گا جب تو تنگی میں ہوگا ما شاء اللہ یہ حدیث پاک کے الفاظ اچھا ہیں اچھا اچھا, اچھا تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید سقان حمید کی بھی جو تعلیمات ہیں جی جی وہی کہتی ہیں اچھا کہ بندہ بندے کے جو اعمال ہیں جی جی وہ اسے کڑے وقت میں کام آتے ہیں اچھا ایک اور میں فرمایا لبائک گیا لبائک من منسر استجیب اللہ ان اند الشدائد جو شخص یہ جی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی مشکلات میں تنگی میں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے فل صرف دعا پھر تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشحالی کی زندگی میں بھی دعا کو نہ بھولے اچھا یہ نہ ہو کہ صرف پریشانی میں سے دعا زیادہ اچھا اچھا اچھا بلکہ اچھا جو نارمل زندگی ہے پریشانی جب فیس نہیں کر رہا نہیں کر رہا ایسے موقع پر بھی یہ اللہ تعالی کو نہ بھولے ماشاء اللہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جی جی جسے ابن ابی دنیا نے اور ابن ابی حاتم ابن جلیل وغیرہ نے نقل کیا جی کہ جب حضرت یونس علیہ نبی نا و علیہ حسرات سلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں جی جی ان کے اذکار کی آواز آسمان او پہنچتی ہے ماشاء اللہ آواز پہشانی پیشانی ہے اچھا کہاں اچھا سے اچھا آ رہی ہے علاقہ ذرا نیا نیا ہے صحیح صحیح فرشتے اللہ تبارت وطالعہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جی کہ اللہ حاضر صوت معروف آواز سے جانے پہچانی ہے اچھا بلا دن غریب لیکن کسی دور دراز اجنبی علاقے سے کال اللہ اما تاریف کیا تم نہیں پہچانتے خارو و من ہوا عرض کرتے ہیں اللہ کس کی آواز ہے قال یونس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے یونس کی آواز ہے اللہ اللہ کالو ابدو کا یونس الزیلم وہ بندہ ہے جس کا عمل تیرے ہاں مقبول ہے کالا ہاں ہاں نام اللہ ہے نے فرمایا ہاں کالو یاربی فلاں تر ہم ماکان حسن فر رخا فتن جی بلا اے اللہ تیرا تو یہ دستور ہے کہ جو بندہ تجھے خوشحالی میں نہیں بھولتا تجھے یاد کرتا ہے تو شدت کے وقت اس کی مدد فرماتا ہے فہان تو اس جو کیفیت ہے ان کی آزمائش جی اور اطلاع کی کسی کے پیٹ میں ٹھیک جی ہے تو الہ اس کیفیت کو ختم فرما دیں فرشار ہیں ہیں اور یہ جی بات بتا کر جی جی کہ الہ تیرا تو یہ دستور ہے اللہ اللہ کالا بلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں فارمر اللہ خواب اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ اس مچھلی کو حکم دیتا ہے اور وہ آپ کو کنارے پر لا چھوڑ دیتی ہے سبحان اللہ, اللہ امام دہاک جو ہے وہ فرماتے ہیں جی کہ حضرت یونس اللہ نبی نہ والسلام مچھلی کے پیٹ میں بھی فکر کرتے رہے اچھا اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن جی مجید فرقان حمید نشاد فرمایا جی اگر یہ اللہ کے ذکر کرنے والے نہ ہوتے صف بتنی ہی اللہ یوم یوگ تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے اچھا آزمائش تھی ابتلاح تھا لیکن اس ابتلاح سے نجات اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے دی ایک اللہ جو, اللہ جو وجہ بیان کی گئی کہ ان کا جو ذکر کرنا تھا تصویر کرنا تھا وہ بھی ایک وجہ بنا اللہ پتہ ہے چلا کہ بندے کے جو اذکار ہیں اس کی عبادات ہیں اس کا جو خلوص ہے اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ اس بندے کی مشکلات کے وقت کام آتے ہیں ماشاء اللہ اور بندہ جو ہے ان کی وجہ سے خلاصی پاتا ہے مشکلات سے آزادی پاتا ہے ماشاء اللہ اور مصب آپ کی اس بات سے میرا ذہن شجرا اطاریہ کی طرف جا رہا ہے نا اس میں بھی تو حادیث مبارکہ سے جو لیے گئے اذکار ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کیا اس کے پیچھے بھی کچھ اسی قسم کی حکمتیں ہیں وہ آ, ہی آ, ہی آ. جو روایت ہے دور تو یہ نہیں کہ جب مشکل آئے گی اسی وقت آپ وہ دعا کریں گے اچھا اسی وقت آپ سلات الحاجت پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی وقت جو ہے آپ اذکار کریں گے صحیح صحیح یا جو ہے آپ یا سلاموں کا ورد کریں گے صحیح شجرا جو ہے واقعاتن اس یوں سمجھیے کہ یہ جو ایک وسف ہے یہ جو ایک ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے اچھا میرے بھی جو وظائف ہیں یہ اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کہ بندہ پانچوں نمازوں کے بعد صبح شام والے باغ کا بھی تازہ ہے صرف آیات میں حکم دیا گیا صبح شام اسکار کرنے کا اچھا اچھا تو شجرے کے جو وظائف ہیں یہ کرنے والے بلا شبہ ان ضرورتوں کو کافی حد تک پورا کرتے ہیں ماشاء اللہ بات چل رہی تھی تکالیف کی شدائت کی مشکلات کی جی جی اور آسانیوں کی صحیح دنیا کے تکالیف آتی ہیں کور ہو جاتی ہیں تدارک ہو جاتا ہے بندہ لڑ کھڑا کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہو جاتا, ہو جاتا, جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ تکالیف ایسی ہیں جن کا تدارک نہیں ہے تدارک نہیں ہے نہیں تو بڑی خطرناک ہوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی خطرناک ہوگی صحیح تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں دنیا کی رسوائی شرمندگی یا کوئی بیمار ہو گیا مطلب کوئی ایسا زخم ہو گیا جی جی پیچھا نہیں چھوڑتا جی جی بستر پر آ گیا مطلب کہ لاچاری کی کیفیت ہو گئی معاشی تنگی آ گئی معاشی تنگی آ سب تکالیف ہیں اپنی جگہ پر لیکن یہ تکالیفیں دور بھی ہو جایا کرتی ہیں صحیح صحیح سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ نزا کے وقت کی تکلیف ہے اللہ وقت وہ ہاں منازل قبر کی تکلیف ہے اچھا قیامت کے احوال کی تکلیف ہے تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم نے یہ سنا کہ تکالیف جو ہیں نیک عمل سے دور ہو جاتی ہیں صحیح تو نیک عمل سے ہرگز نہیں بھاگنا نیک عمل سے دور نہیں رہنا نیکیوں میں سبقت کرنی ہے تاکہ نیک اعمال کی بنا پر نژ کی سختیاں دور ہوں اللہ اللہ احوال اللہ قبر کی سختیاں دور ہوں آمین قیامت آمین کے شدائد میں راحت ملے آسانیاں ملے ما شاء اللہ ایک کال جو ہے اسراف کا بڑا ہی پیارا کال ہے کہتے ہیں من کان اللہ انیس فی خلاوات فی دنیا اللہ اللہ کہ دنیا میں جس کا یہ معمول ہے کہ اس کی خلوتوں میں تنہائیوں, تنہائیوں میں تنہائیوں جی میں اللہ کی یاد اس کا ساتھی ہے اللہ اللہ مطلب ہماری بھی خلوتیں اور تنہائی ہوتی ہیں ٹی وی کے سامنے ہوتی ہیں اخبار کے سامنے ہوتی اللہ ہیں لوگ اللہ, اللہ, اللہ ہوتی اللہ ہیں اللہ یا دنیاوی پریشانیوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک من کان اللہ ہُ فی ہوں فی خلاواتی دنیا اللہ کی یاد خلوت میں اس کا ساتھی ہے فن ہوں یورجا کونا انیسو فی ظلمات القودی اضافہ رقت دنیا و تو جب وہ دنیا چھوڑ کر جائے گا تو قبر میں اللہ کی مدد اس کا ساتھی ہوا جی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت میں تقل یج اللہ مکھرجا اس آیت کے تحت فرماتے ہیں جی جی خالہ من القرب اندل موت من افزائی قیامہ اللہ, اللہ سے جڑتا ہے جی جی خوف خدا میں زندگی گزارتا ہے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اس کی یہ نیکیاں قرآن فرما رہا ہے میں یک تقی جو اللہ سے ڈرے یع اللہ مخرجا اللہ اس کے لیے راستے کشادہ فرمانے تو ایک روایت یہ آئی کہ اس سے مراد موت کی سختیاں بھی ہیں قیامت کے حوالے بھی ہیں اچھا اور حضرت علی بن ابی طلحہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے من کل کر فی پھر دنیا و لاخرات ماشاء اللہ بندہ جب متقی ہو جاتا ہے تو دنیا کے تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں آخرت کی تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زید بن اسلم اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور استقامت پر جی رہے امال میں استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہے تو اس آیت کے تحت زید منسل فرماتے ہیں جی جی کہ جو لوگ اس کیفیت میں ہوتے ہیں ایمان لا استقامت کے ساتھ نیک اور سارے عمل کرتے ہیں جی جی یو بشروبالی کندہ موت ہی وہ پھر قبر ہی وہ یوم یو بسو کچھ خبریاں خوشخبریاں دی جاتی ہیں لاٹے پاتے ہیں وہ لوگ موت کے وقت قبر میں حشر میں حشر میں تو یوں سمجھیے آپ کہ جب جہاں کنی کا وقت آتا ہے اس وقت سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے نیک اور بد کا انجام الگ الگ الگ الگ ہو جاتا ہے جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں ان کے آنے کی کیفیت صورت و ہے و تو, تو برے کے لیے کچھ اور ہوتی ہے اچھے کے لیے کچھ اور ہوتی ہے پھر جو سختی کا عالم ہے وہ بد کے لیے کچھ اور ہوتی ہے نیک کے لیے کچھ اور ہوتی ہے پھر قبر میں پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا نیک جو شخص ہے اس کے ایمان سے چلے جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں برے کے چانس میں کچھ کمی آ جاتی ہے حضرت, حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ بلاگانا ان المینا ہے قبر ہی یا تلقاہ ہو ملکا اللہ جانے کا نام آؤ پھر کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو جو فرشت کے ساتھ ہوتے تھے हم, دنیا میں हم, وہ پہنچتے ہیں اچھا اور کہتے ہیں اگر بندہ نیک ہو لا تخف ولا تحزن اللہ اللہ, اللہ کوئی خوف نہیں کیجیے گا صحیح فیو امین اللہ خوف ہُوی کر اللہ عینا تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے نجات دیتا ہے اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا کرتا سحان اللہ، سحان ہے تھا دیکھیے مشکلات سے نجات بندے کے امال دیتے ہیں دنیا میں بھی, بھی مدد, جی مدد ہے دنیا جی میں جی بھی وضاحت دلات کے وقت وضاحتوں کے جی وقت مطلب مشکلات کے وقت دنیا میں بھی اور قبر میں بھی نزا کے وقت بھی یہ ایک جو سبق ہے آج کی حدیث سے سیکھنے کو مل رہا ہے بندہ جو ہے نیک اعمال سے غافل نہ ہو نیک کمال میں سبقت کرتا رہے فرائض اور واجبات میں کوتا ہی نہ بٹتے ٹھیک اب یہ جو روایت ہے اس روایت کا جو پس منظر بیان کیا گیا وہ جو بیان کیا کہ پچھلی امتوں کے واقعات میں صرف واقعہ ہے ठीक باب محتی سنگھ نے قوانے مجید فقان حمید سورہ کاف کی ایکت ہے ام حسبتا اصحاب حسبتافیور غقیم قانون کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسابقف اور رکیم اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اچھا عجائبات میں ہیں مطلب ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے جی جی وہ عقلوں کو حیران کر دینے والے ہیں اساب کاف کسے کہتے ہیں سمشور معروف ہے ٹھیک ہے تو سابق کاف فرمایا گیا انا اسحابل کافی و رقیمی اساب کاف اور رقیم اچھا تو رقیم کی جو راج تعریف ہے ترکیب اس جنگل کا نام ہے مسلمان میں بھی ترجمہ کیا گیا اور خزانہ عرفان میں بھی اس کی تشریح کی گئی جہاں وہ غار واقع تھی سابق آف کی اچھا اچھا جنگل کا نام ہے ٹھیک ہے بعض مفسرین نے یہ بیان کیا سابقاف جی کا واقعہ ایک جدا ایک الگ ہے ٹھیک ہے اور رکیم کا سابقاف سے کوئی تعلق نہیں اچھا یہ ایک, ایک اچھا الگ جداغانہ واقعہ صحیح ہے کی طرح قرآن نے اشارہ کیا رقیم کے ذریعے جی جی اور یہ جو حدیث میں واقعہ بیان ہوا یہ اچھا رکیم اچھا کا واقعہ اچھا ہے اچھا لیکن راجہ وہی ہے کہ رکیم کا تعلق سابق کاف ہی سے ہے صحیح, صحیح, صحیح اس حد سے پاک کے اندر ایک اور چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے جی وہ یہ ہے کہ بندہ حسبے موقع ہم اپنے اعمال کو بھی واسطے کے طور پر بیان کر سکتا ہے اپنے اعمال سے بھی تبسل حاصل کر سکتا ہے لیکن گسا بس وہ آپ کر رہے تھے بیان اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر بال بس ہم اپنا آڈیٹ کریں تو کیا لائیں گے ہم امال اور خلوص ہوگا اور کیا پیش کریں گے سن نے اس پر گفتگو کی اچھا کہ کیا عمل ایسا کہ بندہ پیش کرے اور پھر ان حضرات کے الفاظوں کو بیان کیا صحیح کتنے الفاظ محتاط الفاظ تھے اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گریہ کیا اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے تیرے ہمارے عمل تیرے ہی لیے تھے پور خلوص تھے تو ہم ان عمل کے سبب مل جاتے تھے ٹھیک اور تبسل کی بہت ساری اقسام ہیں ہے اچھا مطلب اچھا اچھا تب اللہ تبارک و بطالا کی صفات کا تبسل دے کر دعا کی جاتی ہے اعمال کا تبسل دے کر دعا کی جاتی ہے اور پچھلی امتوں کے لوگ نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کا تبسل دے کر دعا کیا کرتے ہیں کیونکہ اچھا یہ تبصل فکان جی جی جی حمید میں اس طرح کے آیات اچھا موجود اچھا ہیں ایک وقت تھا کہ آنے والے رسول حضرت محمد مصطفی اللہ احمد المشتفا صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصل دے کر جی دعا کرتے تھے اور جب وہ نبی مبوس ہوئے تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اللہ فر یہ ان کا جو ہے ان کی ہردرمی تھی اور ان کے نصیب کی بات تھی صحیح تو پچھلی امتوں کے لوگ بھی نبی اکرم علیہ السلام کا تبصل دے کر دعا کیا کرتے تھے اب نبی اکرم علیہ السلاط السلام کے تسل کے تعلق سے دو طرح کی آرائیں پائی جاتی ہیں جمہور کا یہی موقف ہے اہل سنت کا یہی موقف ہے جی کہ حضور اکرم علیہ السلاط السلام کی حیات ظاہرہ میں بھی آپ کا تبسل دینا جائز تھا اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اچھا آپ کا تبسل دینا جائز ہے ٹھیک بہت ساری عادت اچھا نبا کرام علی مرضوان کے اقوال عنما مشاہدین کے اقوال اس پر ثابت ہیں تو سب یہ ایک آواز سننے میں آتی ہے شاید آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی سنا ہوگا آپ نے کہ کی کیا صحابہ اکرام علی نبی, نبی اکرم علیہ سرات السلام کا وسیلہ پیش کیا بلا شبہ متعدد مواقع پر کیا اور میں نے کیا کہ نبی اکرم علیہ سرات السلام جب حیات ظاہری سے متفق تھے جی تو آپ کا وسیلہ دے کر صحابہ اکرام علی مردوان دعا کرتے تھے اس میں تو کوئی خلاف اچھا ہی نہیں اچھا ہے اچھا اچھا بعض اچھا لوگوں نے کہا کہ نہیں زندگی جی میں تبسل اور وسیلہ دیا جائے اور وفات کے بعد نہ دیا جائے تو اس یہ اصل جو ہے وہ نصاب نا کہ جس پر دلیل دینے کی ضرورت ہے اچھا اچھا اس پر تو دلیل دینے کی حاجت ہی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک اتنے واقعات ہیں میں عرض کروں گا نبی اکرم علیہ صلاح السلام کے وسالے ظاہری کے بعد بھی صابا اکرام علیہ مرضوان کا کیا طرز عمل برانی اور بحقی hmm. نقل کرتے ہیں جی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جی جی ایک شخص کو کام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا لیکن آپ التفات نہیں فرما رہے تھے ٹھیک ہے جانب تو اس شخص نے اس بات کا شکوہ کیا ایک اور صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا یہ بھی عثمان ہے اور وہ عثمان غنی ہیں یہ عثمان تو کہنے لگے کہ ال تو عثمان بن حنف نے بتایا جی کہ جاؤ جا کر وضو بناؤ مسجد میں جا کر نماز پڑھو اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہ امنی اس الو کا التا وجہ ال نبی کا محمد نبی رحمہ اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تیری توجہ چاہتا ہوں بے نبی کا محمد نبی رحمہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ جو نبی خبت رحمت, خبت رحمت خبت ہیں ان کے واسطے سے اچھا صرف اسی پہ اتفاق نہیں جی جی پھر یہ بھی الفاظ ہیں یا محمد ہوں انی توجہ کا یوں بھی کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم تو علیہ الفاظ ہوئے ہیں اصل میں نبی جی اکرم الخط اسلام نے اپنے صحابی کو اچھا اچھا تھی اچھا تھی اچھا اب یہ آپ کی زندگی کے بعد بھی آگے تلقین کر رہے اللہ ہیں اللہ تو اللہ ہم نے یا محمد کے کا نہیں پکارنا یا رسول اللہ کے کر پکارنا سرکار کی آگزی تھی سرکار نے یوں تعلیم فرمایا جی تو یوں اچھا, اچھا اچھا اچھا ہمیں ہمیں اپنے آداب کے حساب سے ہی عمل جی کرنا جزا ٹھیک توجہ ہوں بکائے عربی یا رسول اللہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے اس مسئلے کی جانب فیوقدہ علی حاجتی میری حاجت پوری ہو اللہ اللہ اپنا بندہ جو ہے وہ اپنے حوال کو بیان فرمائے عرض کرے تو یہ سب عمل کرنے کے بعد جی جب جی یہ جی یہ شخص جو ہے حضرت جی آتثمان غنی یدی اللہ تعالنوں کے بارگاہ میں پہنچتا ہے ٹھیک ہے ان کا کام ہو جاتا ہے اچھا تو اب دیکھیے کہ حضرات صحابہ اکرام علی مردمان نبی اکرم علیہ صلاۃ السلام کے وسالے ظاہری کے بعد خاص طور پر حضرت عثمان غنی دلطن کے دور میں مذکور ہیں, ہیں، شبہ نہ ہو کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ٹھیک ہے اور پھر توفعت الزاکرین میں خود شوقانی نے لکھا کہ فی الحدیث دلیل نارا جواز تبصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس حدیث سے تو یہ مطلب کہ دلیل اس بات کی اچھا کہ اچھا اچھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے ماشاءاللہ تو پھر یہ سمجھیے کہ موجودہ دور کے اندر جی بڑا علمی کام ہوا کویت سے جی اور دنیا بھر کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک فک ہی کتاب لکھی اچھا ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ کتاب لکھی اس کا نام ہے مسوعہ کویتیہ اچھا اچھا اچھا مسوعہ کویتیہ کے یہ سفات میرے سامنے ہیں جی جی اس میں لکھا ہوا ہے زہاب جمہور الفقہ المالکیہ شافیہ متاخر الحنفیہ اور مذہب اندر حنابلہ جواز جوازی حاض نو منتسل صواً فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابادہ وفاتی کہ حنابلہ مالکیا شواف آناف اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کی حیات ظاہرہ میں اور آپ کے وفات بھی مانگنا جائز ہے ایک اور اہم نقطہ جی جی جب کوئی امتی بہت ہی انتظار کے بعد بے قراری اور اشتراب کے بعد بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے حاضری مدینہ نصیب ہوتی ہے نسل کے مقدر جاگتے ہیں کیا کہیں اب اس نے بارگاہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا ہے ٹھیک ہے بعض لوگوں کو شکوا ہوتا ہے کہ جناب بس سلام اب کیجئے چلئے اور کیا کرنا ہے یہاں کھڑے ہو بڑی سی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات وہ جگہ جہاں ستر ہزار ملائی کا صبح ستر ہزار شام ظلم کرتے ہوں اللہ وہ جگہ جس کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہو کہ اس جگہ ہر آن ہر لمحہ ہر لہجہ رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں اللہ اس جگہ کھڑے ہونے کو کوئی شخص کوئی امتی اپنی قسمت کا عظیم ترین وقت کیوں نہ سمجھے گا ڈیفینے اپنی زندگی کا یوں سمجھیے کہ ایسا لمحہ سمجھے گا کہ یہ لمحہ پھر نہیں آئے گا کہ یہ اسے یقین ہے یہ کہاں کھڑا ہے اللہ جہاں رحمت برس رہی ہے اللہ آپ مشرق میں کھڑے ہوں مغرب میں کھڑے ہوں شمال میں کھڑے ہوں جرم میں کھڑے ہوں وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے یقینی امر رہی یہ ایسی جگہ ہے کیا کہی لالت کی بنا پر اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارگزار ہوتے ہیں مطلب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے, اللہ جائے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی رحمت اور قلب کو پانے کے لیے یہاں دفن ہونا پسند کرتے ہیں تمام صحابہ کی یہ خواہش رہی بعد میں پھر جگہ کی قلت کی بنیاد پر منع کر دیا گیا تو یہ جگہ محل رحمت ہے ماشاءاللہ ایک گرمی میں تپش میں برستی آگ میں بارش ہو جائے تو بندہ جا کر نہاتا ہے صحیح ہے تو ایک گنا گار آدمی جب رحمتوں میں جاتا ہے تو, آرے آرے تو آرے آرے وہاں آرے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوانا اپنا یہ سمجھیے کہ نصیب سمجھتا ہے ماشاءاللہ یہ ماشاء اللہ تو آن پھر آئیے اب آتے جی ہیں جی جی جی یہ تو لوگ کہیں گے قیاس ہے جناب, جی جناب جی ہمارے اسلاف کا کیا معمول رہا صحیح امام کستلانی فرماتے ہیں جی یہ سارے واقعات میں مسوا کوتیا سے بند رہا اچھا اچھا اچھا حوالوں ساتھ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بالکل امام کستانی فرماتے ہیں قد لما قدرک ابو جعفر المنصور العباسی خلفاس کہ جب امام مالک رضی اللہ سے خلیفہ ابو جعفر منصور جو کہ دوسرا خلیفہ طبن عباس اس نے پوچھا یا ابا عبداللہ استقبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ادع اب اس تقبل کب کہ میں روزائے رسول کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رخ پھیر کر دعا کروں اسپیسیفکلی پوچھا, پوچھا مالک فرماتے ہیں جماعت جی شرف وجہ کا ان ہو وہ وسیل تو آپ آب ابک آدم علیہ السلام للہ عزوجل ارے اس بارگاہ سے کیوں رخ کر دعا کرے گا یہ تو وہ ہستی ہیں جو تیرا وسیلہ ہے تیرے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے اللہ تو دعا وسیلہ دے کر مانگنی ہے اور جن کا وسیلہ دینا ہے ان سے پیٹ مڑ کر تھوڑی مانگنی ہے دعا اللہ یہ امام مالک فرما رہے ہیں اور یہ امام کستلانی لکھ رہے ہیں اور یہ ائمہ اور علماء اثر جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں آگے چلیے جی جی اسی طریقے سے امام قاضی عیاض رسمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کو وحل کیا ہے اچھا پھر امام نووی فرماتے ہیں جی جی عظیم محدث جن کی جلالت پر دو رائے, رائے نہیں دو حرف نہیں سبحان اللہ امام نووی شافئی رسمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر بیانی اداب زیرت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص کوئی ظاہر بالگائے رسالت میں پہنچے اور معاذ شریف میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ اپنا چہرہ معاذ شریف کی طرف کرے فیصت وسلو بھی ہی وسطے بھی حضور کا واسطہ دے کر دعا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ کی شفاعت مانگے اور اللہ تعالی سے آپ کی شفاعت طلب کرے اور فرماتے ہیں من ما حکا ما وردی الماوردی والقاضی ابو طیب جی کہ سب سے عمدہ کلام مطلب جی بعض جی ایسے جی واقعات ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اللہ تو امام نبوی فرماتے ہیں کہ بہت سارے ان علماء نے جن کا مقام ہے مرتبہ ہے جی اور جی وہ جی مستند علماء جی ہیں جی امام نبوی جنہیں مستند کار دے رہے ہیں اللہ اللہ کہ ان لوگوں نے ان حضرات نے اس عرابی کے یہ الفاظ لکھے ہیں جو بارگاہ ر سرگ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا یا رسول اللہ سنا ہے یہ ظلم کرنے والے آپ کے بارگاہ میں آ جائے تو ان کی مفرت ہو جاتی ہے تو روزہ انور سے آواز آتی, آآ آآ آتی آآ آآ ہے کہ تیری مفرت کر دی گئی اب یہ جو عرابی آئے ہیں جی جی انہوں نے کچھ اشعار پڑھے امام نبی فرماتے ہیں یہ اشعار کوئی پڑھے تو کیا بات ہے کیا یا خیر امنت بل قاضم ہوتا ول کرم ہوں آپ میں جود ہے آپ میں کرم ہے سائل آ کر آج بھی بار گرت میں فرما رہا ہے آپ میں جود ہے اور آپ میں کرم ہے امام اس بن عبدالسلام بہت بڑے عالم گزرے ہیں بہت جی بڑے عالم گزرے ہیں, جی جی جی ہیں جی جی جی جی سلسلہ امامت کے جی مرتبے پر فائز ما شاء اللہ ہیں اللہ فرماتے ہم بگی کون خاضہ مقصور علم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جب بالغاہ رسالت میں آئیں تو آپ کی زیارت کا قصد لے کر آئیں آپ آب ہی ابنی آدم کے سردار ہیں امام سب کی فرماتے ہیں یو سن اتبس اللہ اور تشفع نبی الا ربی کہ ظاہر کو چاہیے آئے سرکار کا وسیلہ پکڑے شفاعت طلب کرے اور اشتعانت طلب کرے اسی طریقے سے ہنابلہ میں امام ابن قدامہ مغری میں فرماتے ہیں اچھا اچھا کہ ایک اعرابی آیا یوں یوں اس نے کہا یہ اس نے اشار کہے آئے آئے پورے آئے کے پورے سارے آئمان چاروں ہی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر کو چاہیے کہ وہ رخ پھیر کر نہ کھڑا ہو مجرم جا ہے متوجہ ہو کر کھڑا ہو رخ روزہ انور کی طرف کرے کہ یہی مناجات کا قبلہ ہے یہی خیرات کا قبلہ ہے یہی وہ ہستی ہیں جو کاعبے کے بھی کعبہ ہیں آج کل ایک اور جو بڑی ہی عجیب چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جی کہ لوگ وہاں جا کر فوٹو سیشن کرتے ہیں ہم میں کئی دفعہ نیٹ پر لائف دیکھتا ہوں جی مطلب مسیح نبی شریف آ رہی ہوتی ہے لائف ला ला اللہ اللہ تو کھڑے ہیں جناب موبائل لے لے کے تصویریں بنا رہے ہیں فوٹو کھینچا رہے ہیں مطلب وہ جو ادب کے تقاضے ہیں پورے نہیں کر رہے مزہ نہیں آ رہا ہوتا خیر ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ تبصل بلعمال بھی ہوتا ہے تبصل بل ذات بھی ہوتا ہے نبی اللہ اکرم علی خاط و کی ذات سے بھی توسل پکڑنا بلا شبہ جائز ہے اور اب یہاں ایک ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اپنے امال کے بارے میں تو چلیں دیکھیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے لیکن سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو قطعی اور رہنی ہوئی ہے تو اب یعنی یہ آپ کی ذات کا وسیلہ تو قرآن مجیب فکان کیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی بات سب سے پہلے دیا کرتے تھے سبحان اللہ تو آج کیوں نہ دیا جائے گا اس حدیث کے اندر جو تین اعمال بیان کیے گئے جی یعنی ایک نے اپنے والدین کی خدمت, خدمت کیا کیا ایک افت کا ذکر کیا ایک نے اپنی عفت کا ذکر کیا ایک نے جو ہے وہ ادائے امانت کا تذکرہ کیا صحیح صحیح کہ ایک امانت تھی اسے خرد برد نہیں کیا ماشاء اللہ اسے مزید بڑھایا اضافہ کیا ما شاء اور اس شخص کے حوالے کر دیا تھی کی تھی امانت تھی کوئی تصد ذاتی نہیں کیا صحیح صحیح تو پتہ چلا کہ یہ تین بڑے ہی عظیم کام ہیں والدین کی خدمت ما شاء انہیں ترجیح رہنا انہیں ان کا زیادہ ادب کرنا خدمت میں ان ان کا زیادہ خیال کرنا اسی طریقے سے عفت کا معاملہ ہے اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص کہ جسے کوئی عورت بلائے اور وہ شخص قادر بھی ہو اور وہ شخص نہ جائے یہ ان افراد میں سے ہوگا کہ جو قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے تلے ہوں گے اللہ پھر اس حدیث کے اندر کرامت اولیاء کا بھی تذکرہ ہے اچھا وہ کیسے مفتی صاحب اتنی بڑی چٹان بغیر کسی کرین کے کسی آلے کے کسی لیور کے خود بخود ہٹ جائے اچھا ان حضرات کی دعا میں وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ اللہ کے ہاں یہ دعا قبول ہوئی اور یہ ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی اچھا کہ وہ ان کی دعا کے برکت سے وہ چٹان خود بخود ہٹ جاتی ہے سوریہ قب کی جو آیت میں نے تھوڑا دیر پہلے پڑھی تھی جی سوریہ کہف کی نویں آیت امام فخر الدین راضی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی طویل اور بسیط کلام فرمایا ہے کرامت کی حقانیت پر اچھا عادیش بیان کی صحابہ اکرام علی مرضوان کی کرامتیں بیان کی صحابہ صحابہ اکرام کیعداد کرامتیں عمر فاروق عدلا کرانو آواز دیتے ہیں تو جناب فارق میں پہنچ جاتی ہے اللہ اللہ اپنا نیل میں خطرہ ڈالتے ہیں جاری ہو جاتا ہے تو بہت سارے مطلب کے اس کے واقعات ہیں تو اور پھر اقلی طور پر اشباب بیان کیے کہ کرامات اچھا کیوں حق ہیں اچھا اچھا پھر اس حدیث کے اندر اور بہت ساری چیزیں جی سیکھنے کو میں ملتی ہیں جیسا کہ اولاد پر والدین کو ترجیح دی ماشاء اللہ پھر عمل م وہی م ہے جو پر خلوص ہو مطلب اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگا تو کام آئے تو گا, تو گا, گا کام آئے گا اگر ریا شامل ہوگا تو کیسے کام آئے گا صحیح صحیح پھر اس حدیث کے اندر اس حدیث سے مفہومی طور پر یہ بھی سیکھنے کو ملا بیان کیا گیا کہ جو امانت تھی وہ سنبھال کے رکھی کاروبار میں لگائی اور پھر کاروبار بڑھا اور پھر اس کو نفع بھی واپس کر دیا صحیح. پچھلی امتوں میں ان کے کیا حکام تھے اللہ بہتر جانتا ہے صحیح. لیکن ہمارے اس امت میں یہ احکام ہے کہ اگر کوئی امانت چھوڑ جائے تو وہ کاروبار میں نہیں لگا سکتا انویسٹ نہیں کرے گا اس ایز اے چیز کو رکھنا پڑے گا اچھا اچھا اچھا اور بل لگا بھی دیا تو وہ نفع اس کے لیے حلال نہیں ہوگا اچھا شخص اس کا سبقہ کرنا لازم ہوگا اور بہتر ہے کہ اسی پر سب کر دیں اچھا, اچھا, اچھا یہ چند نکات تھے جو آج جو حدیث ہم کا ہم نے انتخاب کیا اس کی روشنی میں ہم نے جزاک اللہ پہنا خارن تھینک یو ویری مچ فار نالج فل ڈسکشن ان شاء اللہ, اللہ uh, تعالیٰ آپ uh, سلسلے کو دیکھتے رہیے آنے والے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ایک حدیث شریف اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کا باغوں کا باغ ہمیں اس کی خوشبو سے استفادہ کا انشاءاللہ ضرور موقع ملے گا جزاكم اللہ خيرا واحسن الجزاء صلوا على الحبيب صل الله تعالی على محمد